السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم گھر میں کوئی کام کرواتے ہیں تو اس پہ ہمیں جیسے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے تو وہ کر کام کروانا ان سے جس کے کوئی بھی مسائل کا کام کروانا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے مستری وغیرہ کے کام جو جی دیکھیے اس میں ناجائز کی صورت تو نہیں ہے کہ اس سے کام کرا ہی نہیں سکتے ہاں اگر کوئی امر دینی ہے جیسے مسجد کا کام ہے تو ایسا کام تو زائر مسجد میں داخل تو نہیں کیا جا سکتا غیر مسلم کو اب اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلمان بھی یہ کام کر سکتا ہے اور پھر بھی آپ غیر مسلم کو لے کے آتے ہیں جب تک کہ کوئی وجہ نہ ہو کوئی خاص وجہ نہ ہو کہ وہ کام اچھا نہیں کرتا یا وہ شخص کام جیسا کرتا ہے ویسا دوسرا نہیں کر سکتا تو اس صورت میں اگر کسی غیر مسلم سے کام کروایا گھر میں مستری وغیرہ کا کلر کا یا ایسا تو وہ ناجائز نہیں ہے جائز اللہ تعالی عالم